لا لا <تصفيق> معزد ناظرین وسلم اللہ کے فضل و کرم سے برغل و کا جو آخری کتاب ہے کتاب الجامع جس کے اندر تقریباً چھے ابواب صاحب کتاب حافظ ابن حضر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں جن میں سے پانچواں باب بابو و ترغیف مکارم الاخلاق جس کی انشاءاللہ آج آخری حدیث ہم آپ پڑھیں گے اس کے بعد جو اس کتاب کا آخری باب ہے باب ذکر ودعا ان اللہ اگلے ہفتے سے اس کی شروعات ہوگی الحمدللہ ان سارے اغوا میں تقریباً ایک سو یا اس کے آس پاس حدیثیں ہیں جو ہم لگاتار ایک لمبے عرصے سے شیخ محترم سے اس کی شرح سن رہے ہیں آج باب ترغیب مکارم الاخلاق کی آخری حدیث ہے اور اس حدیث کی شرح کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ ایک نئے باب کی ہم شروعات کریں گے باب ذکر و دعا جس کے اندر انتیس حدیثیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہر غلامین نے جس طریقے سے ہمیں ان تمام دروس سے علمی فائدہ اٹھانے کی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق دے اللہ رب الامن ہمارے شیخ محترم فضلۃ الشیخو ضمیر حافظ اللہ کی حفاظ فرمائے اور ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ حربامن ہمیشہ مستفی فرماتا رہے اب میں مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائے یہ باب و ترغیف مکار میں آخری حدیث ہے آج اور اس کے بعد في باب و فکر و دعا ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے جزاک اللہ و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ Psikum السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد ونستغفره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 قابل احترام الشیخ مختار احمد مدنی حافظ مہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام مار بہنوں پچھلے ایک لمبے عرصے سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ کی کتاب بلو المرام سے ہم کتاب الجامع کے مختلف ابواب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں یہ پانچواں باب ہیں جو اپنے اختتام پر ہے ترغیب فی مکارم الاخلاق اونچے اخلاق شریفانہ اخلاق کی ترغیب کا بیان آج اس باب کی آخری حدیث کا مطالعہ ہم کریں گے جو ایک بہت ہی مناسب حدیث ہے جو اس باب میں ابن حجر رحم اللہ نے رکھی ہے اور اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان کو اچھے اخلاق کے لیے نہ صرف یہ کہ کوشش کرنا چاہیے بلکہ اچھے اخلاق کے لیے اسے اللہ تعالی سے بھی دعا کرنی چاہیے اس لیے کہ کوئی بھی کام جہاں انسان کی کوشش وہاں درکار ہے اس سے بڑھ کر انسان اس بات کا محتاج ہے کہ وہ اللہ تعالی سے توفیق مانگے اللہ کی توفیق ملے بغیر انسان کی کوشش بیکار ہے اسی لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہیں اے دن سرات المستقیم بھی. اگرچہ ہم خود اس بات کے مکلف ہیں کہ سراۃ مستقیم پر چلیں لیکن اس کے ساتھ اس کے باوجود ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو جتنے بھی نیک اعمال ہیں جب تک کہ اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو انسان چاہے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے واقعی کامیابی اس سے نصیب نہیں ہوتی ہے اور اچھا اخلاق سب سے اونچی چیز ہے چاہے وہ اللہ کے تعلق سے ہو یا مخلوق کے تعلق سے ہو انسان کو اپنے اخلاق کو اونچا بنانا ہے تو اس کے لیے جہاں وہ کوشش کرے وہیں اللہ تعالی سے اس کی دعا بھی کرے تو آج اسی آخری حدیث کا مطالعہ کر کے ہم انشاء اللہ آگے بڑھیں گے اور ایک نیا باب شروع کریں گے جو اس حصے کا آخری باب ہے کتاب الجام کا آخری باب ہے وعن ابن رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مکمہ احسن تخلقی فرحسن خلقی احمد وصح ابن حبان ابن حجر الحم اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مکمہ احسن تخلقی فحسن خلوقی اے اللہ جیسے تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا ہے میرے جسمانی ڈھانچے کو اچھا بنایا ہے فحسن خلقی تو اسی طرح سے میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور ابن حبان رحم اللہ نے اپنی صحیح میں اس کو صحیح قرار دیا ہے ابن حبان میں حدیث کا نمبر ہے نو تو اروا الغلیل میں بھی شیخ الاد نے اس کو ذکر کیا ہے حدیث نمبر 74 پر یہ حدیث بعض دوسری کتابوں میں اس کے ایک سیاق میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو یہ دعا پڑھتے لیکن آئینہ دیکھنے کی جو زیادتی اور قید ہے یہ ضعیف ہے ایسا نہیں کہ ایک انسان آئینہ دیکھے تو یہ دعا پڑھے بلکہ یہ دعا مطلق اور عام ہے چاہے انسان اسے نماز میں مانگے چاہے اپنی دعاؤں میں مانگے چاہے وہ کسی بھی حال میں مانگے اس کا تعلق خاص آئینہ دیکھنے سے نہیں ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ روایتیں جن میں آئینے کی قید کے ساتھ یہ بات آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے ثابت شدہ نہیں ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے لیکن اس پہ پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ احسن کما احسن تخلقی ہے الہ جیسا کہ تو نے میرے ڈھانچے کو میری خلقت کو میرے ظاہری وجود کو اچھا بنایا اسی طرح سے تو میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا یہاں ایک چیز کی طرف اشارہ ہے کہ میرے ڈھانچے کو تو نے اچھا بنایا میری خلقت کو تو نے اچھا بنایا یہ بات خاص نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیونکہ آپ واقعی ایک بہت ہی خوبصورت انسان تھے مختلف روایات ہیں جن میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھنے کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے اور اخلاق کے اعتبار سے بھی لیکن یہاں ڈھانچہ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہتر بنایا ہے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اگر انسان کو دیکھا جائے تو انسان اچھا ہے کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا میں تو خوبصورت نہیں ہوں تو پھر میں کیسے کہوں کہ اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا میں تو اتنا خوبصورت ہوں نہیں تو اس بات کی اس دعا کا کیا مطلب ہے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مطلب انسان کا ذکر کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بہترین طور پر پیدا کیا ہے سرے اتیین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر چار میں لقد خلق نل انسان فی احسنی تقوین ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے تو انسان کا ڈھانچہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ڈھانچہ دیا ہے دوسرے جانور آپ دیکھیے اپنے چار پاؤں پر چا چوپائے اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چاروں پاؤں پر چلتے ہیں چار ہاتھ کہیں پاؤں کہیں اس پر چلتے ہیں اور زمین سے اپنی غذا کھاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت دی اور اس کے سر کو اونچا رکھا اس کا ڈھانچہ بہترین بنایا اور عقل کے اعتبار سے اس کو اعلی ترین صلاحیت عطا فرمائی کہ ایک انسان آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ جانور انسانوں کو کنٹرول کر رہے ہیں لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ بڑے بڑے چاہے وہ جنگلی جانور کیوں نہ ہو طاقتور جانور کیوں نہ ہو انسان ان کو کنٹرول کرتا ان پر سواری کرتا ہے لہٰذا آپ کو دکھائی دے گا کہ انسان کی فوقیت ظاہر دکھائی دیتی ہے مزید یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مکلف کیا ہے شریعت کا جانوروں کو نہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے اعلیٰ اوساف کے ساتھ پیدا کیا ہے اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ان کو خیر میں استعمال کرتا شرم ہے یا شر میں زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچہ اس کو دیا ہے اور اگر نماز کے سرد ہی کو آپ دیکھ لیں بلکہ نماز کے باقی اعمال کو آپ دیکھیں تو واقعی دکھائی دیتا ہے کہ انسان کا ڈھانچہ ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ بہترین طور پر اللہ کی عبادت کر سکے چاہے وہ معاش کا معاملہ ہو یا معاد کا معاملہ ہو چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو اس کی کوشش کرنے کے اعتبار سے ایک انسان کا ڈھانچہ بہترین ہے لقمہ بنانے والا معاملہ ہو قلم سے لکھنے کا معاملہ ہو یا گردن پھیر کر سلام پھیرنا ہو یا اپنے کاموں کو کرنا ہو چلنا ہو بیٹھنا ہو لیٹنا ہو کروٹ ہونا ہو زبان سے بات کرنا ہو کھانا کھانا ہو یا اسی طرح سے بات سننا ہو یا لوگوں کو دیکھنا ہو آپ دیکھیں گے کہ انسان کی صلاحیتیں بہت اعلی ہیں اور کلام کی صفت اللہ تعالی نے انسان کو دی کہ انسان واقعی بات کرتا ہے آپس میں ایک دوسرے سے اور اپنی باتوں کو لکھ لیتا ہے یہ چیز آپ کو دوسری مخلوقات میں نہیں دکھائی دے گی کہ ایک مخلوق جو ہے اپنے افکار کو لکھ کر اگلی نسل کو دیتی ہو اپنی اپنی بات کو اپنے دل کی بات کو اپنی زبان سے بیان کر سکتی ہو وضاحت کے ساتھ میں اشاروں میں تو ساری مخلوقات بات کرتی ہیں لیکن اس طرح سے مستقل گویائی اور اس کے ساتھ میں لکھنا یہ ساری چیزیں ایک نسل سے دوسری نسل میں علم کو اس طرح سے قلم کے ذریعے سے منتقل کرنا یہ انسان کے خسائش میں سے ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہبی علم قلم علام جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے تعلیم دی اور انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا تو یہ ساری خوبیاں انسان کو اللہ نے دی ہے اتنا بہترین ڈھانچہ اور و باطنی صلاحیتیں انسان کو اللہ نے دی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تو یا یہ کوئی نہیں سمجھے کہ یہ تو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھے ہم کہاں سے خوبصورت ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جیسے تو نے میرے واہر کو خوبصورت بنایا اچھا بنایا تو ویسے میرے باتین کو یعنی اخلاق کو اچھا بنایا بلا شبہ ہر انسان کا واہر اللہ تعالیٰ نے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اچھا بنایا اسی لیے اللہ نے فرمایا لقت خلق احسن تقوی اسی لیے شیخ ابن فیم رحم اللہ فرماتے ہیں ال انسان انسان کی خلکت خلقت کریشن خلقت، خلقت، اس کی بناوٹ انسان کی بناوٹ اس کی خلکت دوسرے تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے دوسرے تمام حیوانات کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے فتح دل جلال والاکرام جو بلغ المرام کی شرح ہے اس میں انہوں نے بات کہی ہے اسی طرح سے کہتے ہیں اچھے اخلاق کی اہمیت کیا ہے کہتے ہیں شیخ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں والخلق هو سورت الباطنہ اچھا اخلاق اخلاق انسان کی باطنی سورج ہے اس کے اندرونی وجود کا چہرہ ہے گویا کہ کم من انسان جمیل الخلقت من احسن ان لیکن لاکن خلقہ سئی کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے خلقت کے اعتبار سے جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن خلقہ لیکن خلقہ سئی لیکن اس کا اخلاق برا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا اخلاق برا ہوتا ہے فیوغت سو اخل خلوقی ہی ہی بہت اونچی بات یہاں پر کہتے ہیں تو جب اس کا اخلاق برا ہوتا ہے اور ظاہری صورت اچھی ہوتی ہے سیرت بری صورت اچھی تو کہتے ہیں فیوغت کی ہی ہی تو اس کے برے اخلاق اس کی اچھی صورت کو اس کی بری سیرت اس کی اچھی صورت کو ڈھانپ دیتی ہے اس پر پردہ ڈال دیتی ہے تو دیکھنے والے کو اخلاق دکھائی دیتے ہیں صورت نہیں کہتے ہیں کہ وقم من انسان دمیم الخلقت ولكن هو حسن الخلق ار کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہری اعتبار سے دیکھنے کے اعتبار سے بدصورت ہوتے ہیں لیکن ولکن هو حسن الخلق لیکن اخلاق میں وہ اچھے ہوتے ہیں ف یغطي حسن حسن خلقه دمامه خلقه کہتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ ان کے اچھے اخلاق ان کی بدسورتی پر پردہ ڈال دیتے ہیں اس کو چھپا دیتے ہیں بدسورتی نمایاں نہیں ہوتی ہے ان کی اعلیٰ سیرت نمایاں ہوتی ہے ان کی اچھی سیرت کی وجہ سے بدسورت ہونے کے باوجود وہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں ان کی شخصیت کا اثر اچھا ہوتا ہے لوگوں سے معاملہ کرنے میں صرف اثر نہیں ڈالتی انسان پر بلکہ سورت سے زیادہ اس سیرت اثر ڈالتی ہے. تو کہتے کہ وہ کم انسان دمیم الخل حسن الخلک فیغتی حسن و خلوقی کہتے پھر اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں اچھا اخلاق اور اچھا اچھی صورت اور اچھی سیرت دونوں جمع ہو جائیں تو یہ بہت زیادہ بہتر بات ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہے یہ بہت ہی خوب ہے تو یہ بات شیخ امیر نے کہی تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے فتح علیہ وام میں بات کہی ہے اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل چیز اصل اعتبار انسان کی سیرت کا ہے سورت کا نہیں اصل اعتبار انسان کی سیرت کا ہے صورت کا نہیں اس اعتبار سے بھی کہ سورت میں انسان کا دخل نہیں ہوتا ہے اس میں اکتساب نہیں ہوتا ہے لیکن سیرت میں اکتساب ہوتا ہے آپ اپنے چہرے کو بدل نہیں سکتے لیکن آپ اپنے مزاج کو بدل سکتے ہیں آپ اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کے مکلف ہیں تو ایک انسان اس پر یعنی اللہ کے ہاں سے انعام اور سزا کا مستحق بنتا ہے اخلاق کی وجہ سے صورت کی وجہ سے نہیں بنتا ہے. کہ کوئی آدمی بس صورت ہو تو جہنم میں چلا جائے گا ہاں خوبصورت ہے تو جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے تو اصل کمال صورت نہیں ہے اصل کمال سیرت ہے جس کی بنا پر اللہ کے ہاں مقام ملتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیے خوبصورت نہیں تھے یا اسی طرح سے اور بھی بعض صحابہ تھے دیکھنے میں خوبصورت نہیں تھے بلکہ بعض تو بہت بدصورت بھی تھے سلف میں بازوں کا یعنی ذکر آیا ہے آمش ہو یا اور بھی اس طرح کے سلف میں دیکھنے میں ایک دم بدصورت تھے لیکن ان کی سیرت اور ان کا علم اتنا اونچا تھا کہ ان کے آگے بڑے بڑے لوگ بادشاہ بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتے تھے انسان کا کردار اس کا وقار اس کی سنجیدگی اس کا علم اس کا مزاج اس کا اس کا اخلاق اس کو اونچا کرتا ہے صورت نہیں سیرت اس کو اونچا کرتی ہے لہذا یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل چیز خلق ہے خلق نہیں خلقت اصل نہیں ہے اخلاق اصل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے براہ امن آزم رضی اللہ کہتے ہیں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن و خلقن و خلقن امام ابن حبان نے الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ صحیح میں بھی موجود ہے لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ ابن حبان کے اور حدیث صحیح ہے ابن حبان میں صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 6285 پر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہ آپ کا چہرہ سارے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور وہ آ سن اور آپ بناوٹ کے اعتبار سے نہ صرف چہرہ بلکہ پورے وجود کے اعتبار سے آپ کے شان دوسروں سے زیادہ وسیع تھے آپ کی ہتیلیاں ایک دم ریشم کی طرح نرم تھی اور آپ بالکل آپ کا پسینہ بھی جو ہے خوشبو اس میں ہوتی تھی صحابہ اس میں اپنی خوشبو میں آپ کو پسینہ ملاتے تھے تو پسینہ جو خوشبو ہے اس کی خوشبو بڑھ جاتی تھی حضرت میں سلیم وغیرہ سے آپ کے تکیہ آپ بہت پسینہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ چمڑے کے تکیے پر لیٹے تو تکیے پر پسینہ جم گیا انہوں نے شیشے میں اس کو لے لیا اور اپنے عطر میں اس کو مکس کیا تو عطر کی خوشبو اور بڑھ گئی اتنے نفیس اور اتنے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف تھے اتنے اعلیٰ تھے تو کہتے ہیں کہ وہ احسنا خل خلقت کے اعتبار سے آپ سب سے اچھے تھے اور آپ میں کوئی عیب نہیں تھا وہ اور اخلاق میں بھی سب سے اچھے تھے چہرہ بھی سب سے اچھا ڈھانچہ بھی سب سے ایک دم مضبوط انسان تھے کئی مرتبہ ایک کشتی یعنی لٹا دیا یعنی ایسے بہادر تھے آپ تو ہر اعتبار سے آپ مضبوط قوت والے خوبصورت اور بالکل تناسب اعضا میں آپ کے تھا اور مضبوطی تھی کمزوری نہیں تھی تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ احسن الناس قن و خول و اخلاق اور خل دونوں اعتبار سے آپ بہترین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا سعید بن حشام کہتے ہیں فقول امل ممنین میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے امل ممنین ام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے تو صحیح کیسے اخلاق تھے ہمارے نبی کے قالت تقرر القرآن کہ تم قران نہیں پڑھتے الست تقرا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے قلت بالا کہا ہاں پڑھتا تو ہوں قالت فانا خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القران تو جان لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا یعنی قرآن میں جو باتیں ہیں آپ کا اخلاق اس کے مطابق تھا جو اخلاق اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان کی ہیں آپ ان اخلاق کے بالکل عمل کرنے والے تھے اس کا عملی نمونہ تھے قرآن میں جو تعلیمات ہیں چاہے اللہ کے باب میں ہو یا مخلوق کے باب میں ہو خالق سے معاملہ ہو یا مخلوق سے معاملہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اعلی اخلاق کے جامع تھے اس کا عملی نمونہ تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا لقد کا لقم فی رسول اللہ ہی اس حسنا تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے بہترین اسوا موجود ہے یعنی کا فلاں زندگی کے معاملے میں تجارت میں معلم کے طور پر عبادت میں ہاں لیڈرشپ میں رہنمائی میں یا اسی طرح سے جنگ کے میدان میں کسی یعنی گھریلو زندگی میں سماجی زندگی میں نہیں کسی ایک میدان میں اللہ نے اس کی قید نہیں لگائی اس لیے کہ آپ دیکھیں تاریخ میں جتنے لوگ گزرے ہیں وہ کسی ایک میدان میں ہوتے ہیں کوئی سائنس کے میدان میں ہوگا تو سائنٹسٹ ہے کوئی آدمی سیاست کے میدان میں تو سیاست داں ہیں کوئی جنگوں کے مارکوں کے اندر ہے تو سپ سالار ہیں کوئی آدمی معلم ہے تو بہترین معلم ہے کوئی مؤلف ہے کوئی کچھ اور ہے کوئی مربی ہے کو, کسی میں کوئی اور اوصاف ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کی زندگی کسی ایک میدان کو آپ دیکھ لیں آپ اس میں سب سے بہتر دکھائی دیں گے نہ صرف یہ کہ آپ نے ہر میدان میں کام کیا اس میدان میں آپ اسوا ہیں آپ بہترین معلم بہترین لیڈر بہترین یعنی فوج کے کمانڈر یا جو بھی آپ کہیں حاکم بہترین فیصلہ کرنے والے قاضی ہر اعتبار سے بہترین شوہر بہترین دوست ہر چیز میں آپ بہترین بہترین دائی جس کے لیے آپ کو اللہ نے واقعی چنا کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے تھے تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ جو بھی قرآن کی تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے جامع اور اس کے اسوا اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو کہا کہ حضرت عائشہ بہت ذہین خاتون تھی اور کم الفاظ میں بہت بڑی بات بولتی تھی انہوں نے پوچھا قرآن نہیں پڑھتے کیا پڑھتا تو ہوں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اسے ہٹ کے ہوگا یعنی اللہ نے جو دین دیا ساری انسانیت کے لیے اور جو جن چیزوں کو خوبیوں کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کے کچھ اور ہوں گے آپ کا اخلاق وہی تھا جو اللہ نے چاہ بندوں کی دی جو زندگی اللہ نے بتائی جو اوساف اللہ نے بتا ہے جن چیزوں کی اللہ نے تعریف کی جن کو اللہ نے پسند کیا ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھیں تو آپ کا اخلاق قرآن کے مطابق تھا کا نقل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقرآن امام مسلم نے صلاحۃ المسافرین وقصہ میں اس کو ذکر کیا ہے صلاحت المسافرین وقصا اور حدیث نمبر 746 اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے وہ انقین <نعطیم> عظیم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ اچھے اخلاق سے بھی اونچا درجہ ہے کیا یہ نہیں کہا کہ آپ اچھے اخلاق پر ہوں نہیں عظیم اخلاق پر فائز ہو آپ. تو اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کی عظمت کو قرآن میں بیان کیا اور ساری امت کو تابع کر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ساری چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں قرآن میں کہ کیا کیا ہمارے نبی میں خوبیاں ہیں بس کہا کہ آپ اعلیٰ عظیم شان اخلاق پر آپ فائز ہو تاکہ پھر ساری انسانیت خصوصاً مسلمان اخلاق کے سیکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو اسی سے حدیث کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کیسے معلوم پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے منکرین حدیث سوچیں کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رسول اس حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول میں حسنہ ہے تو رسول کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چھے. سے صحابہ نے دیکھا دل کی آنکھ سے ہم کو دیکھنا پڑے گا دل کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے علم کی روشنی میں تو اب علم کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا ایک تو رویت بصری ہوتی ہے رویت قلبی ہوتی ہے تو کو علم سے دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہاں دیکھیں گے حدیث میں کیونکہ قرآن میں تو اجمال ہے حدیث میں اس کی تفصیل ہے تو یہاں پر اللہ نے فرما اے نبی وقین عظیم اخلاق پر فائز ہو اچھے اخلاق کی دعا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی کہ اللہ جیسے تو نے میری خلقت کو اچھا بنایا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعلیٰ اخلاق والے ہونے کے باوجود آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے اخلاق کو اچھا بنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ نوز بلّا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اسم کا اخلاق اچھا نہیں تھا آپ غور کریں اللہ نے جس کے اعلیٰ اخلاق کی اور عظیم الشان اخلاق کی تعریف کی اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے ہاں عظیم اخلاق پر فائز ہو وہ کتنا اعلیٰ انسان ہوگا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور اگر آپ غور کریں وہ انکن عویم یہ جو صورت ہے یہ صورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے بلکہ بعض علماء نے دوسری وہی کو قرار دیا ہے یہ بہت یعنی شروعات کی صورتوں میں سے تو اس, اس ابتدائی صورتوں میں اللہ نے کہہ دیا آپ بہت اونچے اخلاق پر ہو لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھی, بھی اللہ سے کر رہے ہیں کہ جیسے تو نے میری خلقت کو اچھا بنا میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا کیوں اس لیے کہ ایک واقعی اچھے اخلاق والا انسان کبھی اپنے اخلاق پر قانے نہیں ہوتا کبھی نہیں سمجھتا اس سے آگے ترقی نہیں کرنا ہے یا یہ مراد نہیں کہ میرے اخلاق اچھے نہیں تو بنا یا مراد یہ کہ اور اچھے بنا اور اچھے بنا تو ایک مسلمان کو ایک طالب علم کو ایک دائی کو ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق اگر اس کو لگتا بھی ہے اچھے ہیں کبھی ہی بھی وہ مطمئن نہ ہو بلکہ اس سے اپنے آپ کو بہتر بنا ہے اگر یہ ٹارگٹ انسان کے سامنے ہو تو ایسے آدمی کی ترقی کبھی رکتی نہیں قناعت زوال کی شروعات ہے ایک انسان دین کے معاملے میں چاہے وہ علم کا معاملہ ہو چاہے عمل کا معاملہ ہو قناعت کر لے بس اب اتنا ہو گیا کافی ہو گیا یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے لیکن آدمی اگر اس کے دل میں حرص ہو کہ علم میں میں اور آگے بڑھوں عمل میں اور آگے بڑھوں اخلاق میں اور آگے بڑھوں دعوت کے میدان میں اور آگے بڑھوں جب آدمی آگے بڑھنے کی فکر کرتا ہے تو یہاں اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے لہذا اخلاق کے باب میں بھی انسان کو کبھی اپنے اخلاق پر قناعت نہیں کرنا چاہیے کنٹینٹ نہیں ہونا چاہیے بس کہ میں اب اور ضرورت نہیں ہے بس رک جاؤ یہیں پر نہیں ہونا چاہیے سر بلکہ اور آگے بڑھنے کی چاہت ہونا چاہیے حتیٰ کہ انسان اپنی کوشش کے بعد اب سوچے کہ میری حد تو یہاں ختم ہو گئی لیکن اللہ اپنی طرف سے بھی زیادہ پر قادر ہے میری کوشش تو ایک حد اس کی ہے اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے تو آدمی اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی سے بھی دعا کرنے والا بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہی بات سامنے آتی ہے اور ایک دعا ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے وہ دینی لسنی لا لایہ دیل احسن اللہ انت. اے اللہ اچھے بہتر اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر دے یا بہتر اخلاق احسن الاخلاق زیادہ بہتر اخلاق کی مجھے توفیق دے دے کیونکہ ہدایت توفیق کے معنی بھی کے ہے کہ اللہ بہترین اخلاق کی مجھے توفیق دے لایہ دیل احسن اللہ انش اس لیے کہ اللہ اچھے اخلاق کی توفیق تیرے سوا کوئی نہیں دے سکتا معلوم ہوا کہ انسان کا کمال نہیں اللہ کی توفیق اصل ہے لا دیل احسنی اللہ انش وہ صرف ان سئی اور اے اللہ اخلاق میں جو برے اخلاق ہیں اللہ ان اخلاق کو مجھ سے دور ہی رکھ برے اخلاق کو مجھ سے دور ہی رکھ لا یا عنی سئی اہا اللہ اس لیے کہ برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھنا تیرے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے تو ہی مجھ سے برے اخلاق کو دور کر سکتا ہے یعنی مجھ کو اچھے اخلاق عطا کر اس کی توفیق دے لیکن برے اخلاق سے بچا لے انہیں مجھ سے ہمیشہ دوری رکھ میرے قریبی آنے مت دے ان کو مجھ سے ہٹا دے مجھ سے پھیر دے ان کو تو یہ جو دعا ہے امام مسلم نے اسے سلاۃ المسافرین مقصرہ میں حدیث نمبر 771 پر بیان کیا ہے حضرت علی میں ابھی طالب رضی اللہ تعالی نے ایک لمبی دعا ذکر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں آپ جو دعا مانگتے تھے ان میں سے ایک دعا اس کا ایک ٹکڑا یہ ہے جس سے بات معلوم ہوتی کہ اچھے اخلاق کی توفیق دینا اور برے اخلاق سے پاک کرنا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے لہذا ایک مومن کو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے اخلاق کی دعا کرتے رہنا چاہیے تو یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے جس میں اخلاق کی دعا ملتی ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حصہ ہمارا ہے یہ اچھے اخلاق سے متعلق حصہ مکمل ہوا اور اب ہم ایک نئے حصے کی طرف بڑھنے والے ہیں یہ جو پانچواں حصہ تھا یہ پانچواں باب تھا جو ہم نے مکمل کیا جو اچھے اخلاق سے متعلق تھا باب الترغیبی فی فیم الاخلاق اعلیٰ اور اشرف اخلاق کی ترغیب کا بیان یا اس کا باب اب ایک نیا باب آج سے ہم شروع کر رہے ہیں جو اس پورے حصے کا آخری باب ہے اور کتاب کا گویا کی اختتام ہے اور ان احادیث کا مطالعہ تقریباً ان تیس اکتیس صدی سے اس میں کچھ ہیں تو یہ احادیث جو ہیں یہ ذکر اور دعا سے متعلق ہے ذکر ہے اس میں دعا ہے اور اس میں استغفار ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اور اس کی ذکر کی اور دعا کی فضیلت ہے اور بعض اذکار اس میں ذکر کیے گئے ہیں خاص اذکار جو مطلق بھی ہیں اور موقع بھی ہیں مطلق کس کو کہتے ہیں کسی بھی وقت میں پڑھے جا سکتے ہیں اور آزاد ہیں یعنی صبح پڑھے شام پڑھے دوپہر پڑھے گھر میں پڑھے باہر پڑھے کچھ اذکار ایسے ہیں کہ جو موقع ہیں اور کسی خاص حالت سے تعلق رکھتے ہیں تو ابن حجر رحم اللہ نے ظاہر بات ہے ایک مختصر کتاب میں ساری دعائیں اور سارے ازکار جمع نہیں ہو سکتے ہیں آپ مختلف خاص کتابوں کو اس میں دیکھ سکتے ہیں امام النوی کی کتاب الادکار ہے یا ابن السنی کی آ, آ, آ, یعنی اذکار کی کتابیں ہیں تو عمل اليوم واللیلہ یا اس طرح سے اور بھی کتابیں علماء کی امام النسی کی بھی کتاب ہے اسی نام سے عمل اليوم واللیلہ تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں جو ذکر سے متعلق ہیں حسن المسلم بھی حسن المسلم بھی انہی میں سے کتاب ہے جو اس دور میں یعنی کافی مشہور ہے اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جن سے ایک آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے ابن حجر رحم اللہ نے بس اس میں, آخیر میں ذکر پر یعنی اپنی کتاب کو ختم کیا ہے ایک اعتبار سے یہ امام البخاری کی اقتداء ہے آخری حدیث بھی جو ابن حجر نے ذکر کی ہے وہی ہے جو صحیح بخاری میں امام البخاری نے ذکر کیا ہے انشاءاللہ جب اس کا وقت آئے گا تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے جو معنی کتنے عظیم شان ہیں آج اس باب کی اس پہلی حدیث سے ہم شروعات کرتے ہیں جو ذکر کی فضلت سے متعلق ہے اور اس میں عقیدے کا ایک نقطہ بھی ہے جو بہت اہم چیز ہے حدیث کے الفاظ ہیں ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی انا ما, ما و تہرت تحرک بی, بی شفا یقور اللہ تعالی و تحرجہ ابن وصححه ابن حبان ابو حردی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ما ما اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک یا جب جب وہ مجھے یاد کرے وہ تو بھی شفتہ اور میری یاد کے ساتھ جب اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں یعنی میرے ذکر میں جب جب اس کے ہونٹ ہلتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے میں تب تک میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اخرجہ ابن ماجہ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور وہ ابن حبان امام ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے وہ دکر رہ البخاری طالی اور امام البخاری نے اپنی صحیح میں اسے تعلیقا ذکر کیا ہے تعلیقا ذکر کیا مطلب یہ ہے کہ معلف محدث اپنے اوپر سے کچھ روات کو یا پوری صنعت کو چھوڑ کر اصل بات بیان کرتے تو اس کو کہتے ہیں تعلیق ایسی روایت کو معلق کہتے ہیں تو یہ نیچے سے لے کے محادث جیسے کہ حد دسانا بیان کیا پھر اس سے فلانے پھر اس, سے, اس, نے اس, سے لیا, اس طرح سے جو ہے یعنی اوپر تک جب صنعت جاتی ہے تو یہ صنعت مستند ہوتی ہے متصل ہوتی ہے لیکن کبھی محادث ایسا کرتا ہے کہ اس کا مقصود ہوتا ہے اصل بات بیان کر دی جائے تو پوری صنعت چھوڑ دیتا ہے اور اصل بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہے یا اپنے سے اوپر کچھ لوگوں کو چھوڑ کر صحابی یا تابئی سے صنعت کو شروع کر کے پھر اوپر تک بیان کرتا ہے تو ایسی جو حدیث ہوتی ہے اس کو معلق کہتے ہیں ایسی حدیث کو تعلیق بھی کہا جاتا ہے تو صحیح بخاری میں کئی تعلیقات ہیں امام البخاری باب ہی میں اس کو بیان کر دیتے ہیں تو بغیر صنعت کے علماء نے کہا کہ اگر امام البخاری جزم کے ساتھ کسی حدیث کو بیان کریں تو وہ حدیث خجت ہوتی ہے ان کے نزدی صحیح ہوتی ہے اور اگر کبھی ایسا کریں وہ یدھ اس طرح سے بھی بیان کیا جاتا ہے یا اس طرح کے الفاظ ہوں سغیر تمریز میں علماء نے کہا اس کو اگر بیان کیا گیا ہو تو ایسی حدیثوں کی تحقیق کی جائے گی عموماً ایسی حدیثی امام البخاری کے نزدیک صحیح نہیں ہوتی ہے اسی لیے وہ اس کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ رویہ وہ یودھ وہ اس طرح کے الفاظ میں عام طور سے محادثین اس کو بیان کرتے ہیں یہ اشارہ ہوتا ہے یہ ایسا بھی آیا ہے ایسی بھی روایت بیان کی گئی ہے تو اس میں جزم نہیں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عام طور سے ایسی حدیثیں جو ہیں کچھ نہ کچھ اس میں خلل ہوتا ہے سند میں اسی لیے محدث جو خاص اپنی کتاب میں چاہتا ہے کہ صحیح حدیث بیان کرے اور اس نے شرط رکھی ہو کہ میں اس میں صرف صحیح حدیث بیان کروں گا تو محدثین ایسی حدیثوں کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ یدھ کر وغیرہ وغیرہ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں تعلق بیان کیا ہے یہاں پر یہ بات ملحوظ رہے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حالانکہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے یہ بات قرآن میں نہیں لیکن اللہ نے فرمایا تو اب قرآن میں نہیں ہونے کے باوجود بعض باتیں اللہ کی ہیں جو براہ راست یا جبریل کے ذریعے سے اور بعض علماء نے کہا نہیں براہ راست تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ایسی احادیث کو ایسی احادیث کو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں اور جیسے مثال کے طور پر شیخیم رحم اللہ فرماتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے حدیث قدسی کا کہتے ہیں کہ ہا رم روایِ صلی اللہ علیہ وسلم ربی ہی یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اپنے رب سے روایت کی ہیں وہ یوسما الحدیف <الْقُدْسِي> ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے وَهُوَ فِي مر... فی بین القرآن و بین وہ اس مرتبہ میں ہے جو حدیث یعنی قرآن اور حدیث نبوی کے درمیان کا مرتبہ ہے یعنی حدیث نبوی سے اوپر اور قرآن سے کچھ کم اس کا درجہ ہوتا ہے یعنی قرآن اور حدیث کے درمیان ایک حدیث کا درجہ ہے وہ کون سی ہے حدیث قدسی لیکن حدیث قدسی صحیح بھی ہو سکتی ہے ضعیف بھی ہو سکتی ہے اور آپ حدیث قدسی کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اس طرح سے کیونکہ وہ روعات نے نقل کیا ہے اور بل معنی بھی روعات نقل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بے ہی وہی لفظ ہے کیونکہ راویوں نے بالمانہ بھی روایت کیا ہوتا ہے اسی حدیث کو آپ دیکھیے کئی الفاظ کے ساتھ یہ ہے تو یہ بات شیخ امن و نے کہی ہے ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں حدیث کے الفاظ ہیں جو پہلا ٹکڑا اس میں ہے وہ کیا ہے ہم اس میں یعنی تین باتیں ہیں جس پر وہ گفتگو کریں گے کیا ہے ان میں کرنی میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا رہے یا جب بھی وہ میرا ذکر کرے یہاں ایک خاص نقطہ یاد رکھنے کا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے ذکر کرنے والے کے ساتھ ہونے کو ذکر کیا ہے یعنی اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے عربی زبان میں اس کے لیے لفظ ہے ماں وہ ان یعنی جب بھی وہ مجھ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یہاں ابن حجر نے بالمانا اس کو ذکر کیا ہے بخاری میں بےآنی اس لفظ سے لئی یقون اللہ تعالی ان در میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے یا یعنی جب تک مجھے یاد کرتا ہے تو یہاں پر اللہ کا اس کے ساتھ ہونا ذکر کیا گیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہیں آدمی اسی عقیدہ نہ لے کے اللہ ہر جگہ ہے کیونکہ بہت سارے مسلمان علم کی خرابی کی وجہ سے ویسے بھی مسلمان قرآن و سنت سے دور ہیں اور بہت سے مسلمانوں کو قرآن پڑے ہوئے لوگ حدیث پڑے ہوئے لوگ مدرسے میں وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی زیادہ قرآن و حدیث خود سمت پڑھو عمرہ ہو جاؤ گے بلا شبہ ایک انسان علماء کی رہبری سے آزاد ہو جائے تو گمراہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و سنت انہیں کو سونپ دے اور بالکل خود اس سے آری ہو جائیں سرے سے اس کا علم حاصل نہ کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء تو کم ہوتے جا رہے ہیں اور عوام کا ایک بڑا طبقہ ہے جنہیں قرآن و سنت کا کچھ بھی نہیں حتیٰ کہ کل اللہ احد یا اسی طرح سے صورت الفاتح جیسی صورتیں ہیں معلوم نہیں اس میں کیا ہے پڑھتا جا رہا ہے زندگی چلی گئی ساٹھ ساٹھ سال نکل گئے لیکن پڑھتا نہیں ہے حدیثوں کا معاملہ تو بہت دور ہے اور صحت اور ضعف کا معاملہ اس سے بھی آگے ہے تمیز نہیں بالکل کہ کون سی صحیح کون سی ضعیف ہے تو یہ معاملہ آج امت کا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں عقائد کے باب میں آپ دیکھیں گے بہت ساری خرافات آپ کو دکھائی دیں گی توحید ربوبیت میں خلل ہے توحید الوحیت میں خلل ہے اور توحید اسما و صفات میں خلل ہے توحید ربوبیت کو آپ دیکھیے اعتقادات ہیں کہ بزرگان دین اولاد بھی دیتے ہیں شفا بھی دیتے ہیں اور رزق میں برکت دیتے ہیں اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں بلکہ کائنات کا نظام بھی چلا رہے ہیں بارش سے لے کے سیلاب اور طوفان اب ساری چیزیں اولیاء کے قبضے قدرت میں ہیں اور الوحیت کا باب آپ دیکھیں درگاہوں پر جا کر سدے بھی ہو رہے ہیں وہاں پر جا کر یعنی قربانیاں بھی ہو رہی ہیں وہاں پر دعائیں بھی کی جا رہی ہیں اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں اسماء و صفات کا باپ دیکھیں اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کی صفات نہیں ہیں ایسے نام اللہ سے جوڑے جاتے ہیں جو اللہ کے نہیں ہیں اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے بارے میں اپنی عقل سے باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی ذات کے سلسلے میں یا اس کی صفات کے سلسلے میں انہیں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنی جہالت میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے یہ جہمیا کا عقیدہ ہے ایک دم گمراہ فرقے کا عقیدہ ہے ایسا فرقہ جس کے بارے میں امام البخاری رحم اللہ نے کہا کہ میں جہمیہ کے پیچھے نماز پڑھوں یا میں یہود کے پیچھے نماز پڑھوں اس میں کوئی فرق نہیں یعنی اتنے برے عقیدے والے ہیں وہ کہ جہم یعنی جہمیا کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی گمراہی والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور بھی عقیدہ ان کے ہیں لیکن یہ عقیدہ ان کا ہے تو یہ بہت ہی گمراہ فرقہ ہے جس کی علماء نے تکفیر بھی کی ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمانوں کو آپ پوچھیں کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے اسلام کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے نمازیں پڑھتا ہے تاجد پڑھتا ہے لیکن آپ پوچھیں گے اللہ کہاں ہے تو فورن کہے گا اللہ ہر جگہ ہے اس میں بھی کوئی شک ہے لیکن اللہ ہر جگہ ہے کا عقیدہ قرآن میں کئی نہیں ہے حدیث میں کئی نہیں ہے اللہ تعالی عرش پر ہے اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر ہے اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش کے اوپر ہے اللہ کے لیے علو ہے اللہ اونچا ہے سب اسم ربک رب اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالی سب سے اوپر ہے اور اللہ تعالی اپنی صفات کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہے اللہ کی برابری کا کوئی نہیں ہے اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے اللہ ہر جگہ نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ معیت کیسی ہے اس کو جاننا ضروری ہے لہٰذا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں ذکر آ رہا ہے یہاں مقید ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں ہر وقت جب مجھے یاد کرتا ہے تو معلومات کہ ایک عمل کے ساتھ اللہ نے قید کر دیا اس کو کہ جب وہ یاد کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو جب قید بیان کر دی گئی تو اس کو مطلب کرنا صحیح نہیں ہوگا تو اللہ کی معیت کے بارے میں تین باتیں علماء نے کہیں اور اس کے علاوہ ضمنی باتیں اور ہیں وہ کسی اور درس میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس کے ذمن میں جتنے مباحث ہیں اس میں معیت قرب اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں سب آ سکتی ہیں لیکن چونکہ حدیث یہاں پر آئی ہے اس کو چھوڑ کے چلنا مناسب نہیں ہے شیخم رحم اللہ فرماتے ہیں وہ من فوا دل حدیث ہی فضیلۃ و دکر اس حدیث کے فوائد میں سے ایک فضیلت اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی بہت فضیلت ہے وجہ لکھا تعالیٰ یقون ہی کہتے ہیں کہ اس کیسے دلیل ملی اس کی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود کہا یہاں پر کہ ان اللہ تعالیٰ یقون مع ذاکر اللہ ذاکر کے یعنی ذاکر شیا میں ذاکر کہا جاتا ہے ذاکر ذکر کرنے والا ذکر کرنے والا کہ اللہ کو یاد کرنے والا وہ نہیں جو مورہ میں ماتم کرے اور صحابہ پر لانتیں کرے ان کے ہاں اس کو ذاکر کہتے وہ ذاکر کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے وہ تو بالکل یعنی گالیاں دینے والا اور لانتیں کرنے والا ہے یہاں پر ذاکر کون اللہ کو یاد کرنے والا اللہ کا ذکر کرنے والا تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کال ذکر چاہے وہ لمبی وقت تک ذکر کرتا رہے یا تھوڑی دیر کے لیے کرے جیسے کوئی آدمی بس نے کھانا کھایا یا پانی پیا اور کہا الحمدللہ پانی پیا اور کہا الحمدللہ بس اتنا بھی ذکر کیوں نہ ہو اس وقت اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے یا پھر ایک آدمی بیٹھا ہے فجر کے بعد سے بیٹھ کے سورج بکھرنے تک ذکر کر رہا ہے تو اتنی دیر تک وہ ذکر کر رہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کی معیت آئین کے ساتھ اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے اللہ کا ساتھ اس کو نصیح ہوتا ہے اللہ کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے فرماتے ہیں ابن عفیم رحم اللہ کہ اگر تو چاہے ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کر اللہ تعالی بھی ہر حال میں تجھ کو یاد کرے گا جب جب تو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تجھ کو یاد کرے گا جب تو اللہ کا ذکر کرے گا اللہ تیرا ذکر کرے گا اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ شاء اللہ آگے گی اور یہ بہت پیارا باب ہے جس میں اذکار سے متعلق بہت بڑی باتیں ہیں ذکر یہ نہیں کہ کچھ منتروں کی طرح آدمی کچھ پڑھ لے زبان سے آج مسلمانوں میں یہ چیز معمول نہیں ہے ذکر یہ ہے کہ آدمی اس کے معنی کو جان کے ذکر کریں اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا حقدار بنتا ہے بلکہ اس کے ایمان کی اس کے اخلاق کی اس کے مزاج کی تجدید ہوتی ہے ذکر کو سمجھ کے کرنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے تو یہ بات ابن رحمہ اللہ نے کہی کہ یہ فضیرت ہے ذکر کی کہ جب تک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تھوڑی دیر ہو زیادہ ہو طول ہو قصر ہو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے لہذا جو بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہوگا جب جب ذکر کرے اللہ اس کے ساتھ ہے جیسے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اللہ اللہ اکبر اس طرح کے جو بھی اذکار ہیں سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ الحیم یا اس طرح کے جو اذکار ہیں وہ اذکار یعنی کہ دل سے بنا کے کچھ بھی ذکر کرنا شروع کر دے حق ہو حق ہو حق ہو کریں یہ کیا ہے یہ سب یہ ازکار ثابت نہیں ہے اللہ کی معیت کے لیے رسول کی سنت ضروری ہے اس کو بھی یاد رکھیے ورنہ آدمی بیٹھ جائے گا صوفی صاحب بتائیے کون سا ذکر ہے اتنی بار پڑھو اور اس میں برکت ہوگی اتنی بار یہ پڑھو دو لاکھ پڑھو تین لاکھ پڑھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر اللہ کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا ایک انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی نعیت اسے نصیب ہو اس کی ربا اسے نصیب ہو اور دنیا اور آخرت میں اللہ کی نسرت اور نجات اس کو نصیب ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آزاد ہو کر ذکر نہ کرے سب سے اچھا ذکر کرنے والے کون تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ذکر کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اللہ کو یاد کرنے والا تو ہو سکتا ہے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرا سب سے اچھے اللہ کو یاد کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو یہ بھی بات یاد رکھیں ورنہ بعض لوگ جو ہیں اللہ کے ذکر میں صوفیوں کیا ذکر فکر بہت ہوتا ہے ہاں تو سیدھے ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑے بائیں ہاتھ سے سیدھے پاؤں کا انگوٹھا پکڑیے سر کو جھکائیے سینے تک لے جائیے اور کھینچ کے پھر کیا کرو لا الہ الا اللہ اس طرح سے سینے پہ ضربے لگاؤ جیسے کیل ٹھوکتا کوئی آدمی ایمان کو تو کو سینے میں ٹھوک رہے ہیں کیل کی طرح نہیں ہوتا ایسا تیرا تصور حقائق کو بدل نہیں سکتا ہے تو بدعات کے ذریعے سے اللہ کا قرب اور اپنے ایمان کی تجدید چاہتا ہے بداعت تیرے ایمان کو کمزور بنا رہی ہے بداعت سے کبھی ایمان قوی نہیں بنتا ہے نہیں ہم کو اچھا لگتا ہے ایسا کرنے سے یہ گھبرانے کی بات ہے بہت سارے گناہوں میں بھی اچھا لگتا ہے اچھا لگنا اس بات کی دلیل نہیں کہ تیرا کام اچھا ہے تجھ کو اچھا لگ رہا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کام بھی اچھا ہے بہت سارے دینی اعمال ہیں ان میں مشقت ہے لیکن ان میں ثواب ہے وہ اچھے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کسی کام میں جو ہے آسانی ہو مزہ لذت ہو تو اچھا بھی ہوتا ہے اچھا وہی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرار دے تو صوفیوں کے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ اپنے دل سے کچھ بھی اذکار بنا کے اس کا ورد کرتے ہیں اور کچھ جھٹکے وٹکے والے اعمال کرتے ہیں جس کو وہ اشغال کہتے ہیں اس کو وہ اشغال کہتے ہیں شغل کہتے ہیں تو یہ سب چیزیں خرافات ہیں بدعات ہیں سنت سنت سنت اس کا اہتمام ہونا چاہیے معیت کے بارے میں اللہ ساتھ ہونا اللہ کا ساتھ ہونا اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے ابن تیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والمعیت معیت معیتان اللہ کی معیت دو طرح کی ہوتی ہے عام و خاصہ عام طور سے سب کے ساتھ ہونا اللہ کا اور اللہ کا کچھ خاص بندوں کے ساتھ ہونا دو طرح کی میت ہوتی ہے قرآن میں سنت میں اللہ کا ساتھ ہونا دو طرح سے آیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے مومن کافر میک فاجر اور دوسرا اللہ کا ساتھ ہونا یہ کہ اللہ کچھ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے سب کے ساتھ نہیں تو اب اس کی کیا تفصیل ہے کہتے فل اگلا کا محکم ائی نما کن تم پہلی صورت کیا ہے اللہ کا سارے بندوں کے ساتھ ہونا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ امکم ائی تم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو تو اللہ تعالی نے تم کا ذکر کیا تم سب اور جہاں کہیں تم ہوت اللہ تمہارے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اشخاص کے ساتھ جوڑا امکنا کے ساتھ میں نہیں یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کہا تم جہاں ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے کہیں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو معیت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ جوڑی ہے یہ عام ہے پھر اس میں مومن کافر سب شامل ہیں لیکن کہتے ہیں وسطانیہ دوسری معیت جو خاص ہے سب کے ساتھ نہیں ان کے ساتھ کن کے ساتھ جیسے اللہ نے کہا اِنَّ اللہ و لدین محسنون اللہ تعالی ان کے ساتھ ہے جو تقوا والے ہیں جو تکوا والے ہیں و محسنون اور جو بھلائیاں کرتے ہیں تکوا والے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے برائیوں سے بچتے ہیں اور اللہ سے اجر کی امید میں بھلائیاں کرتے ہیں برائیوں سے بچنے والے تکوا والے اور بھلائیں کرنے والے محسنین اللہ ان کے ساتھ ہیں کیا کہا کہ ان اللہ تکو یہ دو چیزیں اللہ نے بیان کی دو صفات ہیں کہ تقوا اور احسان تو کہا انہدین اللہ, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقویٰ شعر ہیں اور محسنین ہیں گناہ سے بچنے والے نیکیاں کرنے والے علاغی ردال آیات اور اس کے علاوہ بہت ساری آیادیں ہیں جو ان کے علاوہ ہیں تو مجبول فتح جلد 5۔ نمبر حاید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی معیت دونوں اعتبار سے بیان کیا ایک یہ کہ اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے مومن, کافر سب اور ایک کہا کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں متقین کے ساتھ محسنین کے ساتھ یا اسی طرح سے آپ دیکھیں یہ وسط کے ساتھ بیان کیا صفت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے افراد کے ساتھ بھی بیان کیا ہے آئین افراد کے ساتھ میں جیسے اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کے بارے میں کہا جب قوم نے کہا الجمان کال اصحب موسا جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل فرع کے ساتھ اس کا لشکر موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں مصر چھوڑ کے جانے کے لیے اور دریا کے کنارے پہنچ گئے اور فرن بھی اپنا لشکر لے کے آ گیا ان کو وہ دکھائی دے رہے ان کو یہ دکھائی دے رہے آمنے سامنے ہو گئے ایک دم ہر ایک کی نظر کی دوری میں رہ گئے سب ترا الجمانی کالا موسی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے ہم تو پکڑے گئے فرآون تو ہم کو پکڑ لے گا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کلا کلبی سیادین نائن. میرا رب میرے ساتھ ہے وہ میری رہنمائی کرے گا مجھے راز سجھائے گا یہاں آپ دیکھیں میرا رب میرے ساتھ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کے بھی ساتھ ہے اپنی سی نسبت جوڑی ہے یہ غلط ہوگا کہ, کہ آپ کے ساتھ بھی ہے پھر کے بھی ساتھ ہے. یہ معیت وہ نہیں ہے یہ معیت ہے نصرت والی تعید والی وہ معیت ہے علم والی احافہ والی یہی بات علم کہی ہے تو یہاں پر کہا کہ ایک تو آیت یہ کہ جیسے اللہ میرے ساتھ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے یا آپ دیکھیں قرآن کریم میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ غار سور میں جب آپ تھے ہجرت کے سفر میں اور آپ غار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں اور مشرقین غار کے دہانے تک آ گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ڈر رہے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا جھک کے دیکھ لیں گے تو ہم کو پا لیں گے ہم کو پکڑ لیں گے ہم دکھائی دیں گے عسوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو دھاڑس بندا رہے تھے۔ عسوق میں اپ نے جملہ جو کہا اللہ نے قران میں اس کو ذکر کیا اے یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان الله معنا غم کرو اللہ ہمارے ساتھ نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا اس وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ صرف آپ کے ساتھ نہیں ابو جہل ہے وہ نہ آپ یہ کہتے کہ سب کے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ ہے تو وہ جو مائیت ہے اللہ کا ساتھ ہونا وہ خصوصی ساتھ ہونا ہے وہ موم نہیں وہ مدد اور نصرت کے اعتبار سے حفاظت کے اعتبار سے اللہ کا ساتھ ہونا ہے اور عام بندوں کے ساتھ اللہ کا ہونا یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کے حال کو جانتا ہے اور ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے ان کے ساتھ ہے ان کا احاطہ کیا ہوا کچھ ان کا چھپا ہوا نہیں اللہ تعالی سے تو یہاں پر یہ دو قسم کی معیت قرآن میں ذکر ہوئی ہے عام اور خاص لیکن خاص میں بھی دو طرح کی ہے اس کو یاد رکھیں کسی کو ہو سکتا ہے زیادہ تفصیل یاد نہیں رہ پائے ایک میت ہے عام اور ایک ہے خاص لیکن معیت خاص سامنے خصوصی ساتھ ہونا اللہ کا خصوصی خاص بندوں کے ساتھ ہونا یہ بھی تو طرح کا ہے ایک اوساف کے ساتھ میں ہے اور ایک آیان کے ساتھ میں ہے ایک یہ کہ اللہ تعالی محسنین کے ساتھ بھی کوئی بھی ہوں، انڈیا کے ہوں یا پڑوس کے ملک کے ہوں یا کسی بھی سعودی عرب کے ہوں چین کے ہوں جاپان کے ہوں پچھلے دور کے ہوں آج کے ہوں آنے والے دور کے ہوں وہ اللہ نے وسط کے ساتھ جوڑا صفت کے ساتھ جس کسی میں یہ صفت ہے تقوی اور نیکی کرنے کی صفت اللہ اس کے ساتھ ہے صفت کے ساتھ جوڑ کسی کا نام نہیں لیا نام لے کے نہیں بتایا لیکن موسا علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو کیا ملے گا میرے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع میں ہجرت کی کیا ملے گا ہم دونوں کے ساتھ تو وہ معیت جو ہے خاصا میں سے بھی اخص الخاص ہے تو یہ تین طرح کی معیت قرآن کریم میں آئی ہے تو یہ بات بھی ہاں یاد رکھنے کی ہے ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرگوشی کرنے والے ہوں آپ آپس میں چپ کے کے باتیں کر رہے <coughs> اللہ ہوا راب <رابعهم> ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے ولا خم ستین اللہ سادس ہوں <هم> اور پانچ لوگ اگر آپس میں ہماری زبان میں کہتے ہیں چپکے چھپکے خسر خسر کرنا باتیں کرنا چپکی چپکے اگر آپس میں اس طرح کی سرگوشی کر رہے ہیں اللہ ان کا چھٹا ہوتا ہے یہاں أك پر اسی طرح سے کہ چاہیں یعنی کم ہوں یا زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے ائی نما کانو کہیں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ ہوں پھر یہ نہیں کہ یعنی اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ نہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ کہتے کہ اللہ ہر جگہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ نے افراد کے ساتھ معیت کو ذکر کیا ہے جس کمرے میں مسجد میں کوئی بھی نہیں ہے تو آپ کیا کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ اس جگہ بھی ہیں قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے جس کی بہت سختی سے سلق نے تردید کی ہے تو یہ بھی جہمیہ کا عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ ہے, ہے کہ تم میو نب ام بیما تم تم میو نب ام بیما ملو یہ عمر قیام پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی خبر ان کو دے دے گا جو کچھ انہوں نے کیا تھا دنیا میں کیونکہ اللہ سے کچھ چھپا کیوں رکھ نہیں سکتے یہ المجادلہ میں آیت نمبر سات ہے کہتے ہیں ابن تہمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ذکر کر کے جس میں کہا کہ یعنی ہوا کانو وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں وہ ہوں تو اس معیت کے بارے میں اس ساتھ ہونے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کو ذکر کر کے ابن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سلف عَنِ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم سے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے اپنے علم سے وہ قدر ابن عبد البرغ رحو اندا اجماً صحابتی احسان ابن عبد البرحمہ اللہ نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے صحابہ کا اور تابعین کا کہ اس میں معیت سے مراد معیت علمیہ ہے اللہ کا ساتھ ہونا سے مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے علم سے ان کے ساتھ ہوتا ہے ولم یقالف احدن قولی اور وہ ہر امت کے علماء میں سے وہ یا وہ افراد اشخاص جن کے قول کا کوئی مقام ہے جن کے قول کی کوئی مضبوطی ہے جس کا کوئی یعنی منزلت ہے جس کو, جس کا قول شمار کیا جا سکتا ہو ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی مخالفت نہیں کی کہ اللہ کا ساتھ ہونا سے مراد اللہ کا علم سے ساتھ ہونا ہے مثور ابن عباسن و بحاکی و مقاتل ابن اور یہی قول ہے ابن عباس کا اور ضحاق کا اور مقاتل ابن حیان کا وہ سفیانہ احمد ابن حمبل وغیر وغیر اور سفیانہ طوری احمد ابن حمبل ان سب کا اور ان کے علاوہ بھی اہل علم کا یہی قول ہے ان میں سے کسی کا اس پر اختلاف نہیں ہے مجمول فتح جلد نمبر پانچ سفر چار سو پچانوے انت سب کا اجماع ہے اجماع کا مطلب کیا سارے علماء کا اس میں اتفاق ہے سارے صحابہ کا تابعین کا اور بعد میں جتنے بھی علماء آئے جو معتبر علماء ہیں بدعتی نہیں معتبر علماء ان لوگوں کا سب کا اس پر اتفاق ہے یہاں پر وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم کہیں بھی ہو سے مراد اللہ کی معیت علمیہ ہے یعنی اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے ابن عباس کا ذکر یہاں پر آیا ابن عباس رحم اللہ کا قول ابن ابی حاتم نے اپنی تفصیل میں ذکر کیا ہے اسی آیت کے ذمن میں کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو کہتے ہیں عما کن تم وہ تمہیں جانتا ہے تمہارے احوال کو جانتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو یعنی یہاں پر اللہ کا ساتھ ہونا قرآن کی آت میں ذکر ہو رہا ہے اور ابن عباس کہہ رہے ہیں وہ تم کو جانتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ عالم بکم ائی نما تم وہ تمہارے حال کو جانتا ہے چاہے تم کہیں بھی ہو تو یہ ابن ابی ہاتم نے اپنی تفصیر میں ذکر کیا ہے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یعنی ان کے فتحا جو جمع کیے گئے ہیں مجموع فتح جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو پچان ہوئے ہیں. اس حدیث میں کون سی معیت مراد ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میری مجھے یاد کرتا ہے یہ کون سی میت ہے عام ماں خاصہ کون سی ہے شیخیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اومن فوا دل حدیف ہی الخاصہ اس حدیث کے فوائد میں جو علمی باتیں اس حدیث سے معلوم ہو رہی ہیں فوائد معلوم ہو رہے ہیں ان میں ایک بات کیا ہے کہ اللہ تعالی کی معیت خاصا کا ذکر اس میں ہے。اس کا ثبوت اس میں ملتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے مفہوم ہو اس کا مفہوم یہ ہے اس لیے سمجھ میں آتا ہے اذا لم ان اللہ لئی ہو کہ یہاں کہا گیا کہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اس سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ورنہ اس قید کا فائدہ کیا ہے اس قید کا فائدہ کیا ہے اس قید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مائیت ہے جو اس بندے کے عمل سے جڑی ہوئی ہے عمل آیا معیت ہوگی عمل نہیں ہے اللہ کی معیت نہیں ہوگی تو یہ معیت مقید ہے خاصا ہے عامہ نہیں ہے ولكن هذا في المعيه الخاصه کہتے لیکن یہ جو ہے یہ معیت خاصہ ہی میں ہوتا ہے فلمعيه الخاصه لها اسباب توجد توجدها وتنتفي توجدها لها اسباب توجدها وتنتفي بانتفائها کہتے کہ جمعیت خاصہ ہوتی ہے اللہ کا ساتھ ہونا وہ کسی سبب کی وجہ سے پایا جاتا ہے اور اگر سبب نہ ہو تو وہ نہیں پایا جاتا تقوا ہے نیکی ہے میں یہ تو ملے گی خصوصی اللہ کا اللہ کا ساتھ ہونا نصیب ہوگا لیکن اگر تقوا والا عمل نہیں ہے نیکی والی والے کام نہیں ہیں تو اللہ تعالی کا خصوصی طور پر ساتھ ہونا نصیب نہیں ہوگا اللہ کو یاد کر رہا ہے اللہ کا خصوصی طور پر ساتھ ہونا ملے گا لیکن اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے وہ معیت خاصہ نہیں ملے گی <coughs> تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ بندے انہیں اللہ تعالی کا خصوصی ساتھ نصیب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں امام النوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ تعالی وَأَنَ مَعْهُ حِينَ يَذْكُرُنِي صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے کہ وہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب حِينَ يَذْكُرُنِي جب مجھے یاد کرتا ہے ام الن فرماتے ہیں رحمتی و توفیقی و ہدایتی کہتے ہیں کہ رحمت کے ساتھ توفیق کے ساتھ ہدایت کے ساتھ اور خصوصی نگرانی رعایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اما قول ہوتا اعلیٰ کن تم اور جہاں تک کہ وہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو کہتے فا معنی ہو بالعلمی <وَالْإِحَافَة> اس کے معنی ہے علم کی بنا پر علم کے ذریعے اور احاطہ کرنے کے اعتبار سے احاطہ کرنا کہتے ہیں گھیرے میں لینا اللہ تعالی تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ایک الگ بحث ہے جو اس حدیث کے ذمن میں چونکہ یہ بات آ ہے اس لیے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں ورنہ اس پہ اور بہت سارے دلال اور بہت ساری تفصیلی باتیں علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہیں جو اکیلے کی کتابوں میں اسما صفات سے متعلق اس پہ دیکھا جا سکتا ہے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ امام نوی کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو ساتھ ہونا اللہ کا ہے وہ کیسے ہیں رحمت توفیق ہدایت اور رعایت کے اعتبار سے کہ جو خصوصی معاملہ اللہ بندے کے ساتھ احسان کا کرتا ہے رہنمائی اور نصرت کے اعتبار سے وکفا بے رب کا و نصیر انسان اللہ کی رہنمائی کا بھی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بھی محتاج ہے راستہ چلنے کے اعتبار سے اسے دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہاں جاؤں پھر چلنے کی قوت بھی چاہیے چلنے میں بھی مدد چاہیے اس کو تو اللہ رہنمائی بھی کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے تو یہ جو اللہ کی معیت ہوتی ہے وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے وہ خاص بندوں کے لیے ہوتی جب جب وہ عمل کرتے ہیں ویسا اللہ دیتا ان کو لیکن کچھ مائیت اللہ کی سارے لوگوں کے لیے وہ نماکن تم جاں کہی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے کسی عمل پر یہ معیت نہیں مل رہی ہے یہ عام ہے کسی قید کے ساتھ نہیں ہے یہ کرو گے تو اللہ ساتھ ہوگا نہیں اللہ ہے ساتھ جہاں کہیں تم ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں مانا ہو بال اس کے معنی کیا ہے علم اور احاطہ کے اعتبار سے اللہ ساتھ ہے کہ تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے اللہ سے باغ نہیں سکتے اللہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے اللہ جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بندے کے ساتھ ہوتا ہے علم اور احاطہ کے اعتبار سے تو یہ دونوں میں فرق یاد رکھنا ضروری ہے امام نوی نے اپنی کتاب المنہاج میں یعنی صحیح مسلم کی جو شرح ہے اس میں اس بات کو بیان کیا ہے انشاءاللہ اللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ ذکر کی کیا فضیلت ہے جو اسی حدیث کے ذمن میں آئی ہے اور انشاءاللہ مزید اذکار کے متعلق جو باتیں حدیث میں آئی ہیں آنے والے دروس میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کو خوب یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں ہماری نجات ہے اقول اللہ رب شیخ محترم کو خیرتہ فرمائے اور بابو ذکر و دعا نیا باب آج سے شروع ہوا ہے جس میں ذکر اور دعا سے متعلق بہت ساری حدیثیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے یا انہوں نے بیان کی ہیں جن کے شرع شیخ مطرب فرمائیں گے اور آج پہلی حدیث تھی پہلی حدیث میں معیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس کی اقسام کیا ہیں سرب صالحین کا جو عقیدہ ہے صحابہ طابین تبع تابعین کا اس عقیدے کو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے اگرچہ یہ ذکر اور دعا سے متعلق ہے لیکن ہماری ایک شناخت ہے ہماری ایک پہچان ہے عقیدہ سب سے اہم ہے جب بھی کوئی حدیث آتی ہے جس میں عقیدے کے تعلق سے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو اس کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں کیونکہ عقیدہ ہی اہم ہے عقیدہ بنیاد ہے اس لیے یہ ہمارے علماء کی یہ شاخ پہچان رہی ہے کہ وہ اس طرح کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ جو عوام ہیں سامعین ہیں ان کا عقیدہ بھی صحیح ہو اور اس طریقے سے ان کے اعمال بھی درست ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ ہم سنتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے اور اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دامین ان شاء اللہ اگلے جمعہ ذکر سے متعلق یا معیت سے متعلق اور جو کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ شیخ محترم وہ آپ کے سامنے ہمارے سامنے بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ شیخ محترم کے فعال فرمائے اور ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو یا ہمارے اس کو زیادہ زیادہ لوگوں کے اندر عام کریں تاکہ فائدہ زیادہ عام ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ